بسم اللہ و رحمۃ الرحمن الرحمن اللہ علیہ و رحمۃ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شاہ باقی تمام سامعین خان گران برادران سب کو سے سلام ہے اور ہمارے سلسلہ درد جو ہے کتاب دعوت شریف نمبر پانچ سو اسی اور لیکن دو سو ہے پانچ شروع سے لے کر ابھی تک کے کی تعداد ہے اور دو سو جو ہے عوراد فتحیہ کے جو ہے درستی تعداد ہے عوراد فتحیہ میں ہم لوگ اس وقت جو ہے اللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے پانچواں اسم یا ملکو کے لغوی تحقیق کے بارے میں ہیں مختلف کتابوں سے اس سے اس مقدس قسم کے بارے میں جو انہوں نے لغوی توضیحات دی ہے وہ آپ لوگوں کو نقل کر چکا ہوں کل جو ہے کتاب اللہ البینات امام ف... مبَر قرآن امام فخر الدین راضی کے جو ہے تو یہ ہاتھ اس کی کتاب سے نقل کیا ہے آپ ایک اور کتاب جو ہے احمد بن نے فاد علی فعد علی شاخر کے جو ہے فکر میں استاد ہے ان کے بیٹے کے دعائیہ ایک کتاب ہے اس کے نام جو ہے کتاب آئین بندگی و اصل عدت الدعی اس کا ترجمہ آئین بندگی و نیاش کیا ہوا ہے اس میں اس مقدس قسم کے بارے میں فرماتے ہیں آپ اس کتاب کے پانچواں نمبر جو ہے کتابوں کے حوالے سے ہیں تو احمد بن دفعات دہلی آپ جو اس کتاب کے سبھا نمبر پانچ سو چوہتر پر الملک کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں الملک فارسی زبان میں کیسے کہ مالکیت جامع دارت بے شکل کی تمام اقسام آ رہا ہے شامل مشوت ملک الشاس کہا جاتا ہے جس کو ایک مکمل کسی چیز پر مکمل اس کو ملکیت حاصل ہو اس طرح کی ہر قسم کی جو ہیں بے شکل کی تمام اعصام آنا شامل مشورت اس طرح کی تمام قسم کی ملکیت اور مالکیت پر اس کو حاصل ہو ہاں جی مالکیت کی جامع اس چیز پر مکمل مالکیت بادشاہت حاصل ہے اس طرح کی مالکیت کی جتنی بھی صورتیں ہیں یعنی اس کی نگرانی کرنا بھی اس میں تصرف بھی جس کو دینا چاہیں جس سے لینا چاہیں وہ تمام اختیارات کے مالک شخص کو ہاں جی ملک کہتے ہیں اور ملکوت بھی جو کہتے ہیں انہوں نے ملکوط ہم یکس اقسام ملک الہیس ملکوت بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے بادشاہت کے قسم میں کہ بےآخر کس نبس کے آخر میں تا اضافہ کر دیا جیس ملکوت کے آخر ملک ان سے ملکوت بنائے ہم چلیں کہ در کلمہ میں و رحموت عربی زبان میں ان میں بھی تا کہ اضافہ کیا ہے ہاں جی عربہ میگوئن عرب, عرب کے رہابوت خیر من رحموت ہاں جی ان کا مقولہ ہے کہ یعنی اگر بھی ترسی بہتر آن اس کی مورد ترحم قرار بگڑی یعنی yani کہ ڈرنا پہلے سے کسی چیز سے ڈرنا بہتر ہے کہ بعد میں جو کام خراب ہونے کے بعد اس پر رحم اور شفقت کے اپیل کرنے سے تو یہ ان کا مقولا ہے زبان فارسی زبان میں عربی زبان میں تو اس عبادت کا جو انہوں نے فارسی میں ترجمہ کتاب فارسی اصل عربی اس کا ترجمہ فارسی میں نے وہاں سے نکل کیا تھا تو یہ ان کی توجہ ہے کہ الملک اسے کہتے ہیں کہ جسے مالکیت جامع و تعمہ رکھتا ہو جس کو اس طرح کہ اس کی مالکیت مالکیت کی تمام احسام کو شامل ہو یعنی اس سے مکمل مالکیت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کرنے کا حق و تصرب کرنے کا حق و قدرت و کاملہ رکھتا ہو یہ تو بند آخر کی طرف سے سوالت کے ہاں جی تو ملکوت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ملک و بادشاہ کے اقسام میں سے ہے ملکوت بھی ہاں جی اس کا تاج عائدہ ہے عربی زبان میں تاز دفعہ کرتے ہیں بعض جگہوں پر جب مبالغہ کے لیے جس طرح راہبوت و رحمت میں تاج زائدہ عربوں کا مغل ہے ڈرنا یعنی ڈر کر بچ کے رہنا کسی چیز سے بہتر ہے غلطی کرنے کے بعد رحم کی درخواست کرنے سے یعنی راہبوت خیر رامو جنہیں ڈر کر کے شیر سے بچ کے رہنا احتیاط کرنا بہتر ہے جو ہے بعد میں غلطی کرنے کے بعد رحم کی اپیل کرنا دوسرے الفاظ میں علاج احتیاط علاج سے بہتر والی بات ہے اس کی ایک دوسرے الفاظ میں ہاں جی تو یہ اس کتاب میں جو ہے احمد بن فات جو ہے انہوں نے ملک اور ملک کی توضیع کیا ان دونوں کا مطلب یہ ہوا کہ ملک یعنی ایسے بادشاہ جس کو کائنات کے ہر شے پر مکمل جو ہے مال ہو مجھ کا مکمل مالک بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو حق کے تصور رکھتا ہو اور ہر قسم کے حق کے تصرف رکھتا ہو جس کو چاہیے جس طرح چائے جس کو چائے دے دیں جس سے چائے چنیں جس طرح چائے تصرف کریں مکمل اختیار رکھنے والی ذات کو ملک کے دیں چھٹی کتاب داؤں کی معروف کتاب المصباح کا فہمی کے سوال نمبر چار سو ستائیس پر جو آپ ملک ان کے یہ توجہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہو تام الملک تام الملک الملک یعنی ہوا تام الملک جامع ملک الجام فض مملوکاتی اب متصر ہو بالعمر ونہی فلمورین اب الزی تغنی فض ہی و موجود و احتاج و و ملکۃ ملک اللہ جی دسو تا کما جی دسفی رحبود و رحمۃ یہ انہوں نے عربی جوہارت جو ہے اس کے میں نے رکھی کتاب عربی میں کا اردو ترجمہ الملک کا یہ ہے ملک ان کے نزدیک جو ہے ملک کے تجھے ملک اس حصی کو کہا جاتا ہے وہ مالک و بادشاہ ملک یعنی ہاں جی وہ مالک و بادشاہ کہ جسے مکمل طور پر تمام اقسام میں واجہات حاصل ہو مالکیت حاصل ہو ایک معنی ہے یا اس کا معنی یہ ہے ملکہ کہ وہ ہستی کے جسے امر و نئے کے ذریعے یعنی حکم کے ذریعے سے ان پر جو ہے حق کے تصرب رکھتا ہو معمورین جن کو حکم کان یعنی مخلوق پر وہ بادشاہ جس کا جانڈر ہے ان پر امر و نئے کے ذریعے سے مکمل حق کے رکھتا ہو جو امر کرنے چاہے کرنے کا حق اور انہیں کسی قم کے انکار کی گنجائش نہ ہو ملک یعنی وہ ہستی کہ صرف اسی کا حکم چلے امر نہ کا حق صرف اسی کا ہو اس کے دوسرے الفاظ میں توجہ جی مندا کے نہیں ہو لکھا یا ملک یعنی اس کا دوسرا توجہ جی انہوں نے ملک کا کی یہ کیا ہے یعنی وہ ذات وہ ہستی جو اپنی ذات و صفات میں تمام موجودات سے کائنات کے مکمل طور پر بے نیاز ہو اور باقی تمام موجودات اپنی ذات و صفات میں اس ذات کا محتاج ہوں ایسی ذات کو بھی ملک کہتے ہیں یعنی ایسی ذات جو اپنی ذات اور صفات میں تمام موجودات سے مکمل طور پر بے نیاز ہو اور باقی تمام موجودات ہاں فاخوف ہو انسان ہو جینت ہو چرن و پنن ہو آس جماؤت و سب و عرضی نے سب جو ان میں ہے وہ سب جو ہے ہاں جی اس اللہ کا محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج ہے نہ ہو ملکوت بھی کہ اللہ ہی کے جو ہے بادشاہت کو کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے خاص ہے بھی اور اس کی تاہم اس اور رحموت کی طرح زائدہ ہے میں اور یہاں مبالغہ کے لیے لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات پر ہر لحاظ سے بادشاہت باہمرانی حاصل ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا درختوں کے پتے ہل نہیں سکتا اور اس کائنات کے ظاہر اور باطن پر باطن سب پر اس کے حکمرانی آج بھی ہے اور کل کا تک بھی ہے ہاں یہ توضیع البتہ بندہ نے لکھا تھا تو توضیع میں ملکوت کی توضیع میں چنانچہ خود ذاتِ پاک نے فرمایا سبحاً بیا دہی ملکوت کل نشر یاسین اعظم تراسی میں پاک اور منازع ہے وزاد کہ جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور سمی خواہی و ناخواہی اس ذات ادس کے حکم کتابیں ہیں جب ہر چیز کے ملکوت بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہیں ہاں یہ تو سب اس کتابیں کسی کو اس کے کسی بھی حکم کے خلاف ورزی کی کوئی گنجائش نہیں ہاں انسان خلاف ورزی کرتے تو اس کا موخذہ ہے کل حساب کتاب ہوگا پھر اللہ روکنا چاہیں تو ہاں سب کو روک سکتے ہیں تو انہوں نے بھی جو ہے اس میں بڑے جامع اور خوبصورت توضیع لکھا ہے جی اس اس میں ملک اور ملک خود کی بہت بہترین تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بادشاہ حقیقی اس کائنات کا مالک حقیقی اس بادشاہ کائنات کا اس کا ہر چیز اس ذات اقدس کے اندر ہے اس کے حکم کے محتاط ہے وہ ان سب کا مالک ہے منتظم ہے حاکم ہے ناظم ہے سب کسی کے حکم سے چلتا ہے اسے کے نیزِ نظر سے چلتا ہے کسی کو اس کے کسی حکم کے خلاف ورزی کے اس سے نکل جانے کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں جی اور سب اسی کے محتاط ہے کائنات کے ہر شے ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کا محتاج ہے اور وہ ذات انداز کسی بھی چیز میں کسی بھی موجودات کا کسی بھی وقت محتاج نہیں ہے وہ بے نیاز مطلق ہے اسی طرح کتاب کتاب خصوصیات اصما الحسنہ جس کے میں پہلے سے بابر حوالہ دیتا ہوں ہوں سنت والجماعت کے غالب دین ہے مولانا ہارون کے نام سے ہارون معاویہ کے نام سے ہے اس کتاب کے سوا نمبر سو پر اور بہت خوبصورت جو ہے اصمان الحسنہ پر تو جی مختلف سابقہ علماء کتابوں سے حوالہ دے لکھا تو وہاں وہ لکھتے ہیں الملک الملک جو ایک کائنات کا حقیقی بادشاہ الملک یعنی کائنات حقیق اردو میں یہ گزار کائنات حقیقی بادشاہ جس کے حکمرانی دونوں جہان میں ہے ملک قرآن یہ توجہ کیا الملک یعنی کائنات کا حقیقی بادشاہ جس کی حکمرانی دونوں جہان میں اس دنیا میں بھی ہے اور قیامت برپا ہونے کے بعد بھی اسی اللہ کے حکمرانی ہیں کسی اور حکمرانی نہیں جناجہ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ الملک الحق القرما ہے نی پس بہت بلند مرتبہ والی ذات ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے برحق ہے حقیقی بادشاہ ہے وہ بہت بلند مرتبہ والی ذات ہے پس بالا تل و برتر ہے اللہ بادشاہ ہے حقیقی خود فٹ فتح اللّہ ملک الحق بہت بلند مرتبہ والی ذات ہے جو بادشاہ حقیقی ہے قرآن مجید میں جو ہے ہم یہ جو میم لام کف اس کے مادہ ہیں جی یہ یہ مادہ میں جو ہے ملک جو ہے میم لمقاف کے مادے سے مشترک کئی اصماء الہی بیان ہوئے جو میں نے پہلو آپ جیسے مالک الملک وہ بھی اس میم لامقاب کے مادے سے مالک بھی ہے ملک بھی ہے, ملک بھی ہے الملک القدوس ہاں یہ دونوں کا جو ہے سرح حشن میں ایک ساتھ آیا ملک القدوس ایک ساتھ آیا اور ملک و مالک الملک دونوں ننانوے آسمان السلہ میں شامل ہے جی, ملک اور الملک ہاں جی البتہ ہمارے دعوت میں جو مالک الملک ہے اس میں اضمال حسینہ کے زل میں نہیں ہے دوسرے جو ہے میں اسما الحسن کے ذل میں مالک الملک ہے. اس میں ہے ملک شامل نہیں ہے اجمال حسنہ میں ملک شامل نہیں ہے جو اصمان نان اصم کے جو روایتیں ہیں ان میں ملک شامل نہیں ہے اس کی مختلف روایتیں ہیں التشا کے بھی روایتیں کی بھی مختلف رواتیں ہیں اور کچھ دونوں کا اتفاق ہے اس میں تھوڑی سی اختلافات اس طرح ہے کسی شے میں قدرت ہاں جی اور اختیار کے ساتھ تصرف رکھنے کو ملک کہتے ہیں کسی شے میں قدرت اور اختیار کے ساتھ قدرت اور اختیار کے ساتھ اپنے اختیار کے ساتھ تن جو ہے تصرف رکھنے کو جو ہے ملک ان کہتے ہیں ان کا اس کو ملک کہتے ہیں اور جو اس صبح سے موصول ہو جو شاید جو ہے اس حد سے مصروف ہو جس کو یہ قدرت ہے اور اختیار و تصرف کا حفظ کو حاصل ہو گیا وہ ملک ہے ہاں ایک ملک کسی جگہ پر کسی مملکت میں اس کو تصرف کا حق ہو گیا تو بولیں گے یہ اس کی ملک ہے ہاں اب جو وہ شخص جس کو یہ اختیار مل گیا اور میں اس کو ملک کہتے تو الملک وہ تھی جو قدرت کا ملا اور سلطنت حقیقی کی مالک ہے ہاں جی وہ ہستی جو قدرت کاملہ اور سلطنت حقیقی کی مالک ہے تمام امور پر اختیار کلی صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کو حاصل ہے اختیار کلی اس کائنات میں حقیقی سلطنت اور بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کے بظاہر بندوں کو مختلف اشیاء میں تصرف کرنے کا جو حق ملا ہے ہاں جی وہ صرف مالک حقیقی کا عطا کردہ ہے اس لیے وہ حق اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے اللہ کے انسانوں کو اختیار اور صلاحیت دے کر خلافت کا منصب عطا کیا اللہ تعالیٰ نے خلفت اللہ ہے اس لیے اس فرض منصبی کی ادائیگی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے ملک میں عارضی اور محدود تصرف کا عطا فرما دی انسان کو انسانوں پر حقیقی حکمت و بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی کہے انسانوں پر بھی اور ہونی چاہیے اور اور رہنی چاہیے جو کہ کی فرد یا گروہ جو ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنا فرمان بردار بنانے کی کوشش کرتا ہے جو شاہ کو اپنا انڈا لانے چاہیں تو ایک دم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے کائنات کے عرصے اللہ کا آپ ہے اس کا بندہ ہے ہاں جی اس کا فرم بردار بنانا تو جو بادشاہ بنائے جس کو اللہ نے حکمت اختدا دیا ان برپا وہ اللہ کا خلیفہ ہے ان کو شاہی کے بندوں کو اللہ کے متعلق فرما بردار بنا لیکن کوئی یہ کوشش کر کے ان کا اپنا گھر میں بنائیں بندوں کو تو وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے اور وہ بہت بڑی جہالت اور گمراہ میں مبتلا ہیں قرآن مجید نے وہ شگاف الفاظ میں بیان کر دیا لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ لاہم قبل باد نمبر دو ہے اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہاں جی ہمیشہ اختیار اللہ ہی کو ہے اس طرح دوسری آدمی لہو الملک و لہو ملک و سماوات والا حدیث عید نمبر دو میں ہاں صرف اسی کے لئے آسمانوں اور زمینوں کے بادشاہ اور پوری اختیارات زمین آسمان میں صرف اسے ذات کو اختیار ہے اسے کو حاصل ہے بندوں کو جو کچھ اختیار عارضی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع رکھ کر کرنے کی اجازت ہے اور حادث نمبر تین جو بی دیہی ملکو جو سورہ معم نمبر اٹھاسی میں ہے ہر چیز پر دار جو ہے اللہ ہی کو حاصل ہے اور لہذا جو ہے ان علماء اکرام کے مختلف اغوال سے جو ہے اس میں ملک کے حوالے سے جو توضیحات ہیں وہ ہم تک پہنچ گئی اس کے آخری خلاصہ تھا وہ آج کے درس میں اس میں جگہ نہیں ہو جائے انشاءاللہ وہ کل کے درس میں لغوی جو ہے مختلف معنیٰ جو علماء نے بیان فرمایا ان سب کے ایک لغوی خلاصہ یا ملکوں کے حوالے سے ایک خلاصہ ہے اور ان شاء اللہ کو کل کے درس میں بتا دوں گا آج کے اس میں قلم میں جگہ نہیں ہو رہا